رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے کافروں کا ایک حربہ چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ اپنی لڑکیاں پیش کرتے ہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے جہاں جہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کا کچھ غالبہ ہے تو اس طریقے سے کہ پتا بھی نہ چلے بازاروں میں لڑکیاں بٹھا دیتے ہیں انہیں یہودیوں نے نسارا نے ایرانیوں نے مردودوں نے کابل میں افغانستان میں بھی اپنا یہ کرتب دکھانے کی کوشش کی نوجوان لڑکیاں دفتروں میں کہ یہ کام کریں گی مگر اللہ کی رحمت جب ہو جاتی اللہ کی رحمت طالبان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے کہ کسی نے ایسی لڑکی کو نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا بلکہ اگر جب اعلان کر دیا گیا حکومت اسلامیہ قائم ہوگی اعلان ہو گیا کہ بے پردہ عورت کوئی باہر نہ نکلے تو طالبان کے ہاتھوں میں کوڑے جہاں دیکھا کوئی بے پردہ عورت ہے خواہ وہ ایران کی بھیجی ہوئی ہو امریکہ کی بھیجی ہوئی ہو یا اسرائیل کی بھیجی ہو یا ان کے انڈے بچے جو کچھ بھی ہیں پاکستان میں یا ہندوستان میں جہاں دیکھا بے پردہ لگا کوڑا دماغ درست ہو جائے یہ ہے پوری بان ارے بات پوری بان زندہ باد سن لیجیے اور قصہ یہ عورتیں بھی تو ہونے کی تربیت یافتہ ہے نا انہیں انگریزوں کی تو شروع شروع میں ایسے کیا کہ چادر لے لی دور سے پتا چلے کہ پردے میں جا رہی ہے اور جہاں کہیں موقع پایا تو اٹھا لی ایسے ایسے کر کے یہ مائل کرنے گھائل کرنے کا بہت بڑا ہنر ہے کبھی پردے میں پردے میں ایسے ایسے رہیں اور پھر کبھی ایسے ایک دم لشکارہ مار دی اس پر تو لوگ مر رہے ہیں ایسے پردے ایسی تو چاہیے ان کو تو ایسے جا رہی تھی ایک عورت اوپر چادر لی ہوئی دور سے طالبان دیکھیں کہ ہاں پردے میں ہے اور کبھی کبھی پھر ایسے کر لیتی طالبان میں سے کسی نے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر پورا پردہ نہیں ہے ایسے سامنے سے آنکھیں آنکھیں دکھا رہی ہے لگایا کوڑا ایک وہ تربیت یافتہ تھی ربانی کی ربانی اور دوستوں کی تربیت یافتہ تھی تو اس نے اس غالب کو چیلنج کر دیا مقابلے کی دعوت چادر اتار کر پھینک دی اور اس عالف سے کہتی ہے کہ مجھے اڑا کر دیکھ کیسے اڑاتا ہے نہیں اوڑوں گی ارے مقابلے پر آ گئی کہ تو نے مجھے کوڑا مارا میں نے چادر پہلے تو چادر سر پر تھی اتار کر پھینک دی ذرا اڑا کر دیکھ اگر ہے ہمت اڑا کر دے مقابلے میں آ اگر ہے ہمت اڑا کر دے مقابلے میں آلب نے جو برسائے کوڑے اس نے سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی ربانی ہوگا اس نے جو برسائے کوڑے کچھ کوڑے لگے تو زمین پر لیٹ گئی لٹا دیا طالب نے کوڑے مار مار کر پھر ایسے ہاتھ باندھ کر کے تھی وہ اپنی پشتوں میں کہہ رہی تھی معاف کر دے پالم معاف کر دے معاف کر دے بھائی وہ چادر مجھے اٹھا دے ابھی میں لونگی اوپر اٹھا دے پالم کہتا ہے کہ میں نے تھوڑا ہی اتاری ہے تو نے خود اتاری ہے خود پھینکی ہے خود اٹھو میں کیا اٹھا کر دوں میں نے اتاری ہوتی پھینکی ہوتی چادر تو میں اٹھا کر دیتا میں نے تھوڑے اتاری میں نے تھوڑے پھینکیے تو خود اتاری خود پھینکی خود اٹھو خود اٹھو چادر اوپر لو اٹھی سیدھی ہو گئی دماغ سیدھا ہو گیا یہ ہیں طالبان